یہ سور جا وہ جو کہہ رہا ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ تعلیم نال شیطان اور بدترین قوم بنتے ہیں ایمان نال دسو جس تعلیم نال شیطان اور بدترین قوم بنتے ہیں وہ ایب نہیں روئی ایپ نہیں لگی کی نا. اچھا یہ سر شوار جڑا مسلمان ہے شمار ہو تالیم دانی وہ شمار کرتے ہیں وہ نظر گزرے इधर तीकलीफ गा यार जब लिखया पिछले हालात किताब हथ हि अबल तो आखिर तक अग बाद पढ़ देंशिश दे अंदर दें सारी निखंड चुक रहे कदों जो खत्म नहीं होंगे <laughs> चुकी اچھا پھر چلو دیو یار جہے لوگ انگریزی تعلیم پہن والے اثرات اور تاثرات اور اس بارے جو نے بیانات جاری کیتے کم از کم انہوں نے پڑھ لینا اکبر بادی نے کی نہیں آخیا اس تعلیم کے بارے میں دسو جو ہے لڑکیاں بارے کہہ رہا ہے کہ چمکی نہ جب بے گانا تھی ہے لڑکیاں کنجری بنا دی پیم لڑکیاں کی بنا دیمے انجمن لڑکیاں بارے قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے پھر کو کالج کی نہ سوچی مطلب یہ بنتا ہے کہ فراؤن اگر کالج کھول لینا بنی اسرائیل حمایتی تعلیم سکل آئی کالج آئی جی وہ اگریز کا حمایتی بڑھا رہی ہو رہا شمس ہر کوئی مائی دلالز دشمن تیار ہوں کیا دشمن تیار ہوں پیسہ کہ دشمن ہوں حمایتی ہوں اسلامیہ کالج نہ ہے اسلام کے حمایتی بنتے ہیں اگریز سے سے حمایتی بنتے ہیں یہ ملان کو بھی سمجھ نہیں آئی اکبر کو اقبال اقبال ایک سازش فکی نربت کے خلاف تیرا کھ نہ رہے ملا تین خود آ کے پکی آدم تین نی تمیز تیفر ملیا کھڑا ہے سان بزرگ فرمایا پہلے ادب دیکھو گرت ویکو پھر کوفر دی مخالفت دیکھو یہاں تین نی لبیاں جدوے آسان کم چڑھیے کسی کو نہ لگم ویکنے نہ تر رہے نہ شر رہے نہ مر رہے نہ جناب جی یہ نہوتی نہ دودھیاں کل سمے لگی یہاں دیا اڑ توتیاں دوتی بھی اے ویکنی اب کی ویکنا ہے اصا دیا ویکنا کوالت ہے سارے زمانے بن جائے لکھبا جناب تو پیشہ ہٹنے مطلب کسی نوجیک کرنا شروع کر پھر نہ کسی جناب جی اصل من پہنے جناب فلانے صاحب نے فلانی دنیا دیا کتاباں پڑھ چنیا نہ میں وینے دے و ادب جی اور لطف کی گل ویکو میں لال مشکل ایسے پتا لکھ جی دے لکھن سکھان دا اس دا اے صرف لکھنے, کتابت اور تعلیم کتابت کی بات ہے باقی را داخلہ کالج کا تو می ہوں تعوی پڑھ کے آپ ہی دیکھ لیا جا اپنی, اپنی, اپنی. سمجھ نہیں آ رہی ایسے ہی فٹاوے ہاں ہاں تقبیر لا رسول اللہ لا رسول جناب اللہ رسول واسطے کس اور مخصوص اچھی لکھے جی تمبیر اجازت صرف کتابت اور تعلیم کتابت کی ہے کالج وغیرہ کا داخلہ اور بے پردگی یا ناجائز خطو کتابت تو ناجائز ہی ہے کالج hmm. وغیرہ کا داخلہ دخلا لڑکیاں کالج دے داخلے تو روک رہے او جیل کوئی نہیں گیا تعلیم ادھر روکنا کو جلد نمبر تین صفحہ نمبر پانچ اکسٹھ. اک سو اکسٹھ پانچ سو یہ بھی اسلو جانتے سن ہے سر سر جمیاں تالیم کا حل نہ لیا جے جی. اور مسلمان تر مار چڈن گے تعلیم کا بندوبست میں بندے ہوں ہاتھی میں جی تو یہ دلے بن جان گ لیا گیڑ جی اخبار والا بادی فرمانہ ہے میاں بدلے تو بیوی کیوں نہ بدلے جی جی جدو میاں پینٹ سمجھ لگی میں جڑے پینٹ پہ ماوا دے بہ جا اپنی زبان حال بول دی مائے نی مائے تری ماں ماں تیری ماں اپنا پتر تو ویک گئی لیکن اپنے نسیب نے سب کچھ تی. پچھے رہی نکل گئی جہے پینٹ پا کے ماوا کے بہتے ان کی زبان حال ہی کہہ رہی ہوں نہیں کہ یہ کہہ دیا کہ پچھلے ڈگر سال ترقی کی جدو میں اگل دن آ کے دسوئے رلدی نا آپس نہیں بڑا فرق بہت میں تر فیصلہ کرو <trio> <سنیا>. جی آنکھا سن تو گل سوکھی لگتی گندہ آخنا سوکھا یا ماں نا آخنا سوکھا لگتا ہے لانتی گند جگ تین گندہ آ جگہ لانگ چیل کر ماں نا نانی نا گند نا بڑے چنگے تھے گندی ماں پوتل نہ بن جائے گھر بن جاتی کہ نہیں سچی دس آج کسی جناب جی نا لکھے دا کالج دے معلوم ہویا جانتا ہے وقت کوئی ٹھہر جو ٹھہرو ہالے وغیرہ قطر کل لینا پورے سمے نہیں لگی جی ملدیا نہیں سر اقبال کاٹو راپتا سی ہر سات پر کیوں نڑے نہیں لگا کیا حضرت صاحب جان بوجھ کے اقبال نہیں پڑیا اس واسطے کہ آپ کے نزدیک حضرت میں کوئی عیب نہیں میں اپنا واقعہ میں کتاب بھی کٹ دینا کہ ساری تعلیم کنا فساد فیل رہا اگریزی پڑے کٹ دینا سر گوارے چوک د لیکن واہ ملا کن فرنگی راضی تعلیم میں کوئی ایب نہیں hmm. باپ سیدھا سا لا رہے ہے hmm. لا رہے بفی hmm. جتوں کوئی ایب نہیں دیتے ری نہیں جائب کو نہیں ریب کوئی, جب جب جب جب کوئی کو نہیں اچھا گل کرنا چلو آخر کرنا بال کا شیر لکھ لو پڑھ لینا اور جی آئی سکن وہ فکت ظالما انسانیت دونوں کے دو خلاف سازش ہے اور تعلیم آزش پھر اقبال دا یہ بھی کلام قابل غور ہے آپ سرکار نے اثر خودی لکھے فارسی سارے خودی سمجھ نہیں آئی دے سارے <متحدث> خودی کہنا ارمغان حجاز فارسی کیتاب ارمغان آپ فرمانے چین چینی کہ رحدن کار وشت چمنی چرہن کار وشت چرسی کار وانا کشت مبا شافلا نے کافلے مار چٹیا قتل کر چٹیا پند مر پی بار بار پڑھنا پاس او, او, او, او, او, او او مطمئن نہ لانت جی پوری قوم قتل ہو سکتی پوری قوم دی روح روح قومے میں پوری قوم دی روح مری پی آج قوم دی روح ہی خدا رسول نہ ایمان نہ دشمن سجن نہ تمیر لانتی قوم نئی کوئی تو مردہ ہو جاتا ہے مرد مردہ کیوں آدھے فکر ختم ہو جاتی کیوں کیونکہ اگ فکر نہ مل اگلا دارول جگہ ہے فکر بھی اتنے سی عمل ہوئی سمجھ فکر و عمل کی تھے کبر چکر و عمل نہیں اشرچ فکر و عمل نہیں اسے صرف جزا ہے یہ دار الفکر اور دار العمل یہ ہے دار الجہ وہ ہے رب نجی نے مارن جانے بڑی شرما مورتیہ نو کی مارا یہ اگو ہی مرے نا مری میا بولدہ نور اللہ دولد آخر سمجھ نہیں لگی یا اچھا چلو اقبال کی کوئی شاہ ہاتھ نہیں تھی چڑی مولویا نو شاہ نام ہے اسلام مولوی کہ نہیں تو میں نورلہ یہ ویکیا ایک ہی حفیر بہت, شکولی ہے، بہت بڑا مطلب یافتا جی تعلیم کرفتا تو کر گیا شکولی تو توبہ تو پہلی لے. لیکن تعلیم میرا نزرانہ شاہ ناما اسلام الید اُنیس سو اٹھائیس ملت نے تحسین کے ساتھ قبول فرمایا میرا حوصلہ ایسا بڑھا کہ میں نے انگریزی سہطنت کے خلاف علانیہ قلم اٹھایا توجہ <سلام> <سلام> انگریزی <شایتنط سلام> علانیہ قلم اٹھایا اگلے جملے پر غور ہو اس نیم بر اعظم میں جو ضلعت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی میں نے یہ سازش اسکول اسکولی تعلیم میں کار انداز پائی یہاں لفظ اللہ میں بھی نہیں نظر آیا ارے بخاری میں کھیلنے والے ادھر بخارا تھا تھا فکی اعظم ہدایات اور تمام جناب ایسا فکر کی تمام کتابیں حضرت کے سامنے کھلی رہتی تھی اور پیچھے آیا ہے ہر فن کے اندر آپ جناب مطلب خاصا شک اور خاص رکھتے تھے اے جی اے اے اے قدی نہیں آئی حقیق جلندری واہ سیاسی ضلع باہ میں جو جو جی جی دل دلت دلت دلت معاشرتی ضلع باہ میں معاشی ضلع باہ میں دینی ضلع باہ میں دنیاوی ضلع جو ضلع بھی ملت اسلامیہ پر بھارت گئی تھی میں نے یہ سازش اسکولی تعلیم میں کار پائی دو بڑے گواہ مل گئے عادل اقبال کہتے ہیں اور یہ اہل کلی کا نظام تعلیم ایک سازش ہے سخت تین اور مربت کے خلاف اور ایک تھے وہ کہہ رہے نا یہ سازش اسکولی تعلیم میں کار انداز پائی نظر نہیں ہے چلو یار چڑھ جا سارا جناب جی ایڈی مطلب کرتے صرف آپ چکر رنگ سرکار اور جہاں مسئلہ کوئی انگریز کے حق ایک جانا ہوں اگریز مطلب خوش تے جا مسئلہ ہوں تاکی ایک گھوڑے دا داق چکا کرا کالج کا داخلہ اور بات ہے لیکن مسئلہ چکیا چکیا کل نہیں چکیا گیا کالج واسطے چکیا گیا کسی اور تری اما پڑی نانی سگو لکھتی سی سات سارے گروہ جی لکھتے سنڈی سارے بزرگ لکھ دیا سن سابق روز پا جا سمجھ نہیں لگی چلو یار چھ کم از کم ایسا تو دسو دی تعلیم دی غرز و ہوتے خود سکول دتابیں نور لوگ پتنگانے کی جو جو کیا سکول دیا کتابیں چ نہیں لکھا کڑا ہے انگریزوں نے کہا ہم سکول کیوں بنا رہے کیوں بنا ہے اگریزا نے خود بیان سکولوں دیا کتاباں لکھے نے سقصد <دلاؤسٹر> صرف ایسی کھیپ تیار کرنا ہے جہی ساری حکومت فکر و عمل میں انگریز ہوں فکر و عمل میں انگریز ہوں یعنی ملتا دوسرے لفظوں میں اندر کے کافر ہوں باہر کے مسلمان زبان کے مسلمان پھیر کے کافر منافق جن کو کہتے ہیں موقع آئے تو کفر ظاہر کریں جی اگر موقع دیکھیں کہ اسلام والوں کا ہے تو حکومت اچھا جی جان جائے گی تعویب فلانی سکول کا دے فلانی جو فلانی نکڑ چالی کی فلانی میں مسے والی کرتا ہوں ہم لوگ گھر تک جائیے مسے سے سارا کچھ ہوگا سکولوں کا سب سے بڑا کفر بتاؤں کچھ کفر ایسے جو کتابوں کے اندر ہوتے ہیں نا کفر وہ ایسے ہوتے ہیں تبدیلی ہوتے رہتے ہیں کے ہو مطالع پاکستان پہلے مطالعہ پاکستان نو مطالعے مطالعے کی, پاکستان کی, پاکستان کی مندرجات کی مطلب ہے جو کچھ لکھا خلاصہ بنیا بنا کو تحت بنیا کیڑا نظام ہے چلنا ہے اس ساری وضاحت وچ اقوام متحدہ دے نال ہو اسکت ہونی ہے اقوام متحدہ تے تابع داری سارا نظام وچ پیش کیتا گیا ہے پیش کہ ہن مطالعہ پاکستان جڑا مطالعہ کران دے نے کروں مطالعہ دا ایمان نال دسیا جی او تردید واسطے ہوندا ہے کہ او دی تائید کرے تائید کرے واقعت ہستی کہ مخالفت ہستی واقعت پڑھا رہے ہوندے نے او کیا کہہ رہے ہوندے نے کہ سارا کوفر نہیں پاکستان دا نظام کو کافرانہ اور پاکستان کے کافرانہ نظام ہونے پر یہ نور اللہ بھی متفق ہے اسی پتاوے کے اندر اس کے شروع کے اندر بھی لکھا ہوا ہے پاکستان کا نظام غیر اسلامی ہے شروع کے اندر اسے حالات میں بھی لکھے کہ حضرت صاحب نے تاریخ اپنا چھبی علما پاکستان کا ساتھ دیا مقا, مقام اپنا نظام مصطفی کے نفاذ اور مقام مستفا کے تحفظ کے لیے حضرت نے جیل دیکھی اور جا, نظام مصطفیٰ نفاذ ہو رہا سی حضرت صاحب تاریخ بننے توجہ. توجہ نہیں کی تھی پاکستان تو کیڑی تاریخ شامل ہوئے نورانی دی نظام مستفا تاریخ تو مستفا تاریخ جی. پہ مستفا تاریخ تاریخ چل رہی سی نظام میں مستفا نفاذ لے دسو بھائی نظام مستفا نفاذ جو تاریخ چلتی پی ٹھیک ہے نظام جو کافران تو پاکستان جدو سکول گیا کم از کم اتنا پتا سی کہ یار پاکستان کا نظام جڑا حکومت ہے وہ باقی سکول دی تعلیم یہ تو بغیر چل سکتا نہیں تاکہ میٹرک شرتے ہر چھوٹی تو چھوٹے وہ یار میں کہ جہل ہوگی بے خبر ہو سب کچھ فکی آدم کی بھائی تفقو پھر دین کس کو کہتا ہے تین علوم سمجھو ذرا فکا عقائد فکا تصبو تینوں علوم میں دسترس رکھ دو اور مکمل عمل رکھتا ہو پھر جا کر تفقوفی دین حاصل ہوجو نہیں کرتا پھر ملا یا رکھو اعلی جما نہیں پوا نے بھی نہ ضروری ہے ایک تدین کو سمجھے دوسرا زمانے کو سمجھے جو اپنے زمانے کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے تو میں پوچھتا ہوں حضرت جو کہہ رہے ہیں انگریزی تعلیم میں کوئی عیب نہیں اس کا مطلب ہے حضرت صاحب لا علم ہو کر یہ باتیں نہیں جانتے تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں تو پھر تو جاہل ہوا فقی عالم نہ ہوئے کیونکہ جو اپنے عالیہ زمانے کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے جو اتنے بڑے فطرے کو نہیں جانتے وہ عالم کیسے ابھی فقی عالم کیسے بن گئے سمجھ نہیں بات جو اتنے بڑے باندھتے پھر اتنے جانتے ہیں.